أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نهبده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يذبيره فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبته ورسوله يا أيها الذين آمروا اتقوا الله حتى ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبص منهما بجارا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون بحي والأرحام أما عبانا فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة منها وكل بجاة غلالة وكل غلالة في النار مهتر فدرات ديني بهايو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے جس نے ہم تمام بھائیوں کو ایک عرصے دراز کے بعد جمعہ پڑھنے کا موقع عطا کیا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا طریقہ ہمیشہ شکر گزاری کا ہوتا ہے رب العالمین نے فرمایا فتح لہل رقم لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو برائیوں سے بچو لہل رقم تج کرون کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو دوستوں شکر گزاری ہمارے اوپر تین طرح سے ضروری ہے تین قسم کی نمبر ایک ہم سب لوگ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے دل سے ادا کریں اور احساس ہو اللہ نے کتنی بڑی بلا ٹال کر کے کتنی بڑی نعمت سے نوازا سارے بھائی ہی کر کے آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا اچھا ہوئے ہیں اس پر دل کے گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ہو ادا ہو اور ہمیشہ آئندہ کے لیے ہم توبہ استفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی ایسی بلا ہمارے اوپر نہ رہے اسی طرح سے ہمیشہ سے یاد رکھیے گا شکر گزاری پر اللہ رب العالمین بہت بڑا عجر و ثواب دیتے ہیں ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا عجر و ثواب دیتا ہے یہ جمعہ صرف ہم گھر سے آئے نماز پڑھ لے رہے ہیں لیکن سب نماز جمعہ کی برکت سے پچھلے ہفتے کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اسی طرح سے ہمیشہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان بہو کا نہ اب دن ہمارے بندے نوح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کھانے میں پینے میں لباس میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہے ہم نے اور آپ کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے سب کے اوپر ضرور یہ کہ اللہ کارہ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین جب انعام سے نوازتا ہے فضل و کرم سے نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کو کی شکاری ہم پر واجب ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت موسا علیہ السلام السلام کو حکم دیا تو خود ما آتے وکم کری اے ہمارے نبی موسا ہم نے آپ کو اپنی رسالت نبوت اور آسمانی کتاب عطا کیا ہے آپ میرے شکر گزار گندوں میں شامل ہو جائیں ہمیں سب سے پہلے اپنے دل شکر نمبر دو اپنی زبان سے شکر ہیں اور نمبر تین اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر مہربانی کرے اور آئندہ آنے والی بلاؤں اور آفاتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اور فرمایا خود نبی علیہ صلاح صاحب کو حکم دیا بل و کم منشا ہمارے نبی آپ اللہ تعالی کی عبادت کریں او شکر گزار گندوں میں شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار گندہ بنائے اکور کو لا واسط ان کو الحمد للہ وسلام علائباصفیٰ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جس طرح سے اپنا شکر واجب قرار دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایسے ہی ہمارے اوپر جو انسانوں کے احسانات ہوتے ہیں اس پر بھی دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا انسکرلی بلی گئی کیا اے میرے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اللہ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جن لوگوں نے بڑے حسانات کی ہیں ان میں سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے ان کا ش... ان کا شکر ہے اسی طرح سے جس انسان نے بھی ہمارے ساتھ احسان کیا ہو ہر ایک کا ہم شکر ادا کریں ملم یشکر اللہ سنا لشکر اللہ او کماکارََََََََََہ صلاح کو سنا ہم آخر میں اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اپنے احسانات جو کریں اور ساتھ ساتھ میں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ حویب ہوا اور ان کے تمام احباب اور تمام ان کے ساتھی اور جو ان کے معامل ہیں اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے حکم سے ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور خاص طور سے جس ملک میں ہیں جس شہر کے اندر وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ ہوا سبھی اللہ تعالیٰ کے ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان حضرات نے اس بڑا اور مصیبت میں جو اپنے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اللہ رب العالمین نے جو ان سے اچھا کام لیا اس پر ہمیں شکر و تقدیر ادا کرنی چاہیے اور پھر جو انہوں نے یہ مسجدیں کھولی اور ہمارے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے اور نماز کا بہترین ایک انداز اور طریقہ ہمیں بتایا کہ ہم اس طرح کے کی نماز پڑھیں مسجد میں آئیں مسجد میں جائیں بہت سارے قوانین آدھا بتائے ہیں ہمارے لیے ضرور یہ کون حکام اور قوانین کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات رہے خیر دے اور ہم سب کو سمتا کے توفیقے سے فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ساری بنائے امت مسلمہ سے ہٹا دے اور ختم کر دے اور آج جمعہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آئندہ بھی ہم سب کو جمع کے نماز پڑھنے اور مسجد میں آنے کی توقی فرمائے اللہ من اقور کو لہٰذا لہٰذا ستر اللہ من بالکل اللہ, اللہ اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے